الف لام میم سی سے اسے شروع کیا ہے اور الف لام میم جو ہے یہ حروف جو ہیں مقطعات کہلاتے ہیں یعنی ایسے حروف جن کے بارے میں صحیح ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں معلوم بس اور اگر کوئی کہے معلوم ہے تو گنجائش اس کی بھی ہے بہت سے حضرات کا دعویٰ ہے کہ یہ علوم اللہ نے انہیں دیے ہیں بعض حضرات نے یہ لکھا ہے اور تو عرض مجدد الفسانی رحمت اللہ نے جو اپنے مکتوبات میں لکھا ہے ان سے پہلے بھی بعض مفسرین لیکن ہر کوئی یہی لکھتا ہے کہ جو اللہ نے یہ علم دیا ہے وہ لوگوں پر کھولنے کے قابل نہیں ہے جو چیز بھی ہو ہم تو سیدھی سادی سی بات یہ کہتے ہیں کہ اگر ان الفاظ میں کوئی ایسی ضروری چیز ہوتی جو امت کے لیے ضروری ہوتی تو کبھی بھی ان الفاظ کا علم چھپا کے نہ رکھا جاتا اور عربوں کے ہاں وہ تو اس اعتراض اس تو میں رہتے تھے کہ کوئی چیز ملے قرآن کی تو ہم اعتراض کریں تو ان کا اسٹائل چونکہ ایسے تھا کہ کوئی شاعر بیٹھتا تھا اپنے اشعار پڑھنے تو کچھ الفاظ ایسے ہی پڑھتا تھا جس کا مفہوم وہ خود ہی جانتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی سٹائل اسی ادب کی طرز پہ قرآن کو نازل کیا تاکہ کہ عرب قریب آئیں اسے اس سنیں مشرقی نے مکہ کو توجہ دلانے کے لیے کہ یہ بھی ایک کلام ہے اسے سنو کیونکہ اگر یہ خدا کا کلام ایسے الفاظ عربوں کی خود اپنے ادب اور جاہلیت کے ادب میں نہ پائے جاتے تو پہلا لفظ پہلا اعتراض وہ بھی یہی کرتے کہ جی قرآن میں تو ایسے الفاظ ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو تم کیوں اسے کہتے یہ بھی مفسرین کی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ الفلام میم یا قاف یا نون یا اس طرح کے الفاظ اس لیے کیے گئے کہ اربوں کا ساحلیت ایک بات ہمارے ساتسہ کہتے تھے راہ اللہ اور بڑی کام کی بات وہ بتاتے تھے اس میں وہ کہتے تھے کہ شریعت کے کئی ایک احکامات ایسے ہیں جو سمجھ میں آتے ہیں مثلا نماز کا پڑھنا نماز کے لیے وضو کا کرنا زکوات کا دینا حج پہ جانا یہ سمجھ میں آتی ہے اس کی حکمتیں کہ کیوں کرنے چاہئیں اور کہتے ہیں کچھ شریعت کے احکامات ایسے ہیں جس کو انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی مثلا جو امول تابودی ہیں صرف عبادت کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ آدمی کیوں یہ کام کرے تہارت ہے پاکیزگی ہے اس کے کئی ایک حکم ایسے ہیں جہاں عقل آدمی کی تھک جاتی فلاسفہ جو تھے سفی وہ کہتے تھے کہ کوئی چیز ناپاک ہو جائے تو وہ پاک ہو ہی نہیں سکتی مثلا یہ کپڑا ہے ناپاک ہو گیا وہ کہتے جب تم نے اس پہ پانی ڈالا تو جو پہلا قطرہ اس کپڑے سے آ کے ملا تھا وہ بھی ناپاک ہو گیا جو دوسرا کطرہ ملا وہ بھی ناپاک ہو گیا آپ نے پوری بالٹی بہا دی تو وہ مسلسل بہ رہی ہے نا تو وہ کہتے تھے اس کے ساتھ جب لگتی جائے گی تو ناپاک ہی ہوتی جائے گی یہ تو پاک ہو ہی نہیں سکتا اب آپ نے رکھ دیا اور دوبارہ جب پانی ڈالا تو یہ تو کپڑا پاک ہی نہیں تھا پھر وہی چیز شروع ہو گئی تو وہ کہتے تھے اس کی یہ ناپاکی پاک ہو ہی نہیں سکتی تو فلسفیوں کا یہ مسئلہ جب کہا کے آیا تو انہوں نے کہا میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاک ہونے کا طریقہ بتایا بس وہ کرو اور باقی باتوں کو چھوڑو یہ اللہ کا حکم ایسے ہی ہے کہ بس تین مرتبہ دھولیا تو پاک ہو گئی ہمیں اس سے بحث نہیں کہ قطرے اس کے ساتھ متصل ہوتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں یا ملتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے شریعت نے ایسے ہی بتایا جس طرح شریعت کے احکامات کی یہ دو قسمیں ہو گئی نا اسی طرح اللہ کے کلام کی بھی دو قسمیں ہیں آپ سورہ آل عمران کا آغاز دیکھیے یہ ایسی تحقیق کو بتاتے تھے کہ بڑی بڑی تفسیریں آپ دیکھیں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا مگر اس, اس تقریر پہ حل ہوتا ہے سورہ آل عمران کا بالکل آغاز دیکھیے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران تیسرا پارا تیسری سورت اور آئت نمبر اس کی سات ملی جی بلزی انزلہ علیہ کتاب وہ اللہ کی ذات ہے جس نے نازل کی آپ پر کیا چیز کتاب قرآن من ہو اس میں آیا تم کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں سمجھ میں آتی ہیں عمل کرنے کے لیے ہیں بالکل ٹھیک ہے سمجھو انہیں عمل کرو ہن عم کتاب وہ کتاب کی اصل ہیں ماں ہیں اصل ماں ہی ہوتی ہے نا بچے اسی سے سارے آگے چلتے ہیں ہن امول کتاب وہ آیتیں جو ہیں اس کتاب کی اصل ہیں قرآن کی وہ اخر متشاب اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشاب ہیں جن کا سمجھنا دشوار ہے عمل فی قلو بہن زی اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑا پن ہے کجی ہے شرارتیں کرتے ہیں فیت تب اون مات وہ چاہتے ہیں کہ ان آیتوں کو سمجھیں ان آیتوں کے پیچھے پڑ جائیں جو متشابہ آیات ہیں آیات کی دو قسمیں ہو گئی نا خدا کے کلام کی ایک محکم اور ایک متشابہ اللہ نے خود کہہ دیا اللہ نے کہا جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں ابتغاء الفتنا وہ چاہتے ہیں کہ آزمائش قائم و فتنوں میں پڑے و ابتغا اطابیلے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت انہیں معلوم ہو جائے وما یا لمطاب اور ان متشابہ آیات کی اصل حقیقت کوئی نہیں جانتا اہ اللہ اللہ دیکھا برا سے خون اپیل علم یہاں رک گئے اور جن لوگوں کو اللہ نے صحیح علم دیا ہے یقلون وہ کہتے ہیں عام اللہ اللہ اگرچہ یہ متشابہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہم سب چیزوں پر ایمان لائے کلم مِنْ نیند رب ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے، محکم آیاتوں یا متشابہوں دونوں ہمارے رب کی طرف سے ہیں ہما یزک کر الباب اور اس سے نہیں نصیحت اور فائدہ اٹھاتے مگر وہی لوگ جو عقل والے تو کلام کی دو قسمیں ہو گئیں ایک محکم ایک متشابہ اور اللہ نے کہا متشابہ کے پیچھے وہ بھاگتا ہے جو کوئی فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور ایمان والے جنہیں اللہ نے علم دیا ہے راس سے خون ہے فل علم راست خون فل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں پروردگار دونوں تیری جانب سے ہم دونوں کو مانتے تو صاف کہتے تھے کہ جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کے پاؤں کا ذکر ہے اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے یہ ساری آیات ایسی ہی ہیں کہ بس اللہ نے جیسے بتا دیا ویسے ہی ہیں ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے اور وہ اس علیف لام میم کو اور ایسے جملوں کو بھی وہ کہتے تھے کہ یہ متشابہ کلام ہے جو اللہ نے نازل کی ہے بس ہمارا تو یہ ہے کہ کلمن آئند ربینہ سب چیزیں ہمارے پروردگار کی طرف سے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں سمجھ آ گئے زالکل کتاب یہ ایسی کتاب لارئی وفی جس میں کوئی شک نہیں ہدل متقین اور راہ دکھاتی ہے ان کو جو متقی ہیں کل انشاءاللہ اللہ پھر اس جگہ سے شروع کر لمن بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کا آغاز کل ہم نے کیا تھا اور علیف اس, اس پہ بات پہنچی تھی کہ یہ حروف حروف مقطعات کہلاتے ہیں اور ان حروف کے اصلمانی اللہ ہی کو معلوم ہیں اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی یہاں سے لے کے اور آیت نمبر بیس تک ایک تقسیم ہے پہلے اس تقسیم کو ہم کر لیں اور پہلے وہ سمجھ لیں پھر اس کے بعد باقی چیزیں اس سے آگے بات کریں گے الفلامی میں جو بات کلاب سیئرس کی تھی وہ یہ تھی اور باتوں کے علاوہ کہ عربوں کا ایک اسلوب تھا عرب اس طرح اپنی شاعری اپنے کلام کو پیش کیا کرتے تھے اور ان لوگوں میں اگر یہ اسلوب نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کسی بھی موقع پر اعتراض ضرور کرتے اور قرآن پاک اس وقت سے لے کے آج ہمارے اس دور تک ایسی کتاب رہی ہے کہ کسی نے بھی کوئی اعتراض اس اللہ کے کلام پہ کیا ہے تو وہ ضرور ریکارڈ میں آ گیا اور لکھا اور پھر غیر مسلموں نے خاص طور پہ اسے اچھا اور خاص طور پہ لوگوں کی توجہ اس چیز کی طرف دلائی کہ دیکھو مسلمانوں کی مذہبی کتاب میں یہ نقص پایا جاتا ہے اور ایسے ہی دوسری بات یہ سوچنے کی بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول اس لام میم کا کیا مطلب ہے سعود کا کیا مطلب ہے قاف کا کیا مطلب ہے اور دو دلائل اس پہ آپ دیکھیے ایک تو یہ کہ ان صحابہ کرام رسی اللہ نم کو ان الفاظ کا یقینی اور قطعی طور پر علم تھا اسی لیے تو حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے جو آدمی ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے اسے دس نیکیاں ملتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ تینوں ایک ہی حرف ہیں بلکہ الف ایک حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کیوں انہوں نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے کسی صحیح روایت میں کہیں نہیں آتا کہ صحابہ رضی اللہ عن نے اس مسئلے کو اٹھایا ہو اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جو اکابر صحابہ رضی اللہ عن کہتے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ کو اتنے عرصے میں پڑھا فلاں سورت کو اتنے عرصے میں پڑھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بارہ برس مجھے سورہ بقرہ کو سمجھنے میں لگ گئے ان کے صاحبزاد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے سمجھنے میں سورہ بقرہ کو آٹھ برس لگ گئے تو ظاہر ہے وہ ان چیزوں سے گزرے تھے اس کے بوجود کسی نے کیوں دریافت نہیں کیا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب اگر کیا ہوتا تو ہم تک بھی پہنچا ہوتا کیونکہ قرآن پاک کی تفسیر یہ تو سب لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے یہ تو بنیادی نصاب تھا ان کا حضرت علی رضی اللہ عرآن پاک اور علوم کے متعلق فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھو اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بہت زیادہ دعوے سے بات کرتے تھے اور یقینا وہ اس دعوے کرنے میں بھی حق بجانب تھے بلکہ ان کے شایہ نشان تھا کہ وہ یہ بات ارشاد فرماتے کسی سے کچھ پتا نہیں چلتا اور کفار اعتراض کرتے اس کا بھی کچھ پتا نہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اربوں میں اس وقت یہ کلام اسلوب کا اور یہ کلام کا طریقہ اور یہ چیزیں رائج تھیں اس لیے یہ لوگ اس کے عادی تھے